اد خلو ہب سلام ذلك يوم الخلود تم لوگ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ وہ دن ان کے لیے ہمیشگی کا ہوگا مذکورہ اوصاف سے متصف متقیوں سے اس دن کہا جائے گا کہ اب تم لوگ جنت میں ہمیشہ کے لیے پورے امن و سکون کے ساتھ داخل ہو جاؤ یہاں تمہیں نہ ماضی کا غم ہوگا نہ مستقبل کا خوف بڑے چین و سکون کی زندگی ہوگی حزن و ملال کا سایہ بھی ان کے دلوں پر نہیں پڑے گا اور جس چیز کی بھی خواہش کریں گے وہ چیز چشم زدن میں ان کے پاس ہوگی اور ان تمام نعمتوں کے علاوہ سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ باری تعالی۔ اپنا چہرے انور ان کے سامنے کر دے گا جس کا وہ نظارہ کریں گے امام مسلم نے سہیب رومی رضی اللہ عنہ سے ولدینہ مزید کی یہی تفسیر روایت کی ہے